الحمد لله الله <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> الذي هو اهل المغفرات والتقوى اسفلا تو اسلام وصفلا تو وسلام علائے خصوصا نصف خدیا وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى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 لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ سبحان الله سبحان الله آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَصَدَّقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَّقَ تو اسپلو نلن پی او دین آ ملو آلو تسلی م شوق بلند آباد نا صقلاد سلام علیہ سید یا رسول والا علی صحاب قیا حبیب اللہ دو والسلام عل یا سیدی خاطم النبین والا علی کبا صحاب قیا سیدی مکین المؤمنین دل بدستا برک حج اکبر حجبرست دل بدستر کے حجے اکبرس از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست کا بامی رے خلی لے آرستام رے خلیل دل گزر گا ہے اکبر لکبرست حق جل مجدہل کریم عافی عافیت موافہ تصف فرماوے اور صاحب دل بنا اس محافل شریف دا موضوع جا اس دا عنوان ہے مومن کا دل بھی آرشت ہوگا مومن کا دل بھی میں اس واسطے آخیا ہے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 خارجی جہانج اور مومن دل جہان دل عرش خدا ہے تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے عرش بھی دل دل مومن بھی یا مومن کا دل بھی عرش خدا ہے جل مجد ال کریم یہ سلطان کے دوسرا میرا خیال جلسہ ہے جلسہ جیسے حاضری ہوئی پہلے میں مو ایک موضوع چند دن پہلے لایاؤن شپ معرفت نفس اس کافی کچھ بیان ہوا ہے خصوصاً اس موضوع دی مناسبت یہ دسیا سے جیڑی گلوں پھر میں دہرا دیا کہ انسان چھوٹا جہان ہے اور ایک کائنات ایک بڑا جہان ہے انو عالم کبیر وہ نوعم کبھی کہ سبھی کہ انسان چھوٹا جہان اس جہان بڑا جہان وہ پھر اس موضوع ہے جو سارا مناسبت جہاں سن دو جحاند دیاں دون بیان ہوئی لیکن ہوں اس موضوع اس مقام کچھ نہیں نا بیان ہونا اگر کوئی ان لگے تو زیادہ دا سمجھ آئے گا زیادہ لطف اندوز ہوئے گا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ تبارک و تعالی اللہ <تصفيق> عرش آزم نکمت تحت بنایا کچھ نہیں کہہ سکتا اتنا ضرور ہے کہ اس مبارک مخلوق دلہ ایک خصوصیت کوئی حاصل ہے جس بنا تو اللہ دا عرش کر دمجیا جائے اللہ تبارک و اعال نے عرش آزم جڑا بنایا ہے کس کیفیت دا ہے کیمیدہ بنایا ہے یہ دویج نہیں جانا نہ سانو اس بارے کچھ صحیح علم یقینی حاصل ہے بس یہ یقین ہے کہ عرش ہے اس عرش آزم دے نال اللہ تعالیٰ نے خصوصیت ہے کوئی تعلق عرش خاص عرش کوئی نسبت ہے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 یہ متشاہ جنہاں نو مننا پہ سمجھ نہیں بیت ہے اس کا بالکل برابر سامنے ستوے آسمان چلہ تعالی نس بیل ماہور تعلق ہے کوئی جس دی بنا دے فرشتے سے ان طواف بیت اللہ شریف کا اللہ جنوب اللہ کا گھر بھی کوئی نسبت ہے, کوئی خصوصیت ہے، جس دی اینو اللہ کا گھر کہ لیکن عجیب گھر جیس گھر والا کدی آیا نہیں مولا روم فرماند میں با باید بستا وہ ایسا عجیب گھر رہی جھے آیا کدی نہیں اور میرا دل ایسا گھر ہے جتوں گیا کدیار خصوصیت ہیں جس بنا دی وجہ جس وجہ نسبت کرنے اللہ کا گھر وہ بیت المام وہ بھی اللہ کا گھر عرش آزم اللہ درش کوئی نہ کوئی تعلق تو آخر اس ذات نا یہ پتہ نہیں سان کیفیت دا کوئی پتہ نہیں میں اس وقت دو عرشان کی گل کر رہا سر وہ سب تو اچا سب تو نیواں سب تو اچا وہ ارش آزم سب تو نیواں ہے مومن کا دل مومن بے دل اللہ تبارک و تعالی نے عجیب جوڑا عجیب مناسبت اللہ تعالی نے رکھی کہ جس بنا خدا دا عرش کہندے مومن عرش اللہ آئے آئے تو مومن کا دل اللہ کا عرش ہے جس عرش عرش مناسبت جناب کے سامنے ذکر کر پہلے کدی نہیں واہ اللہ تعالیٰ نے اس ارش نرآن مجید فرماندہ ہے اس ارش آزم نے چکا چار فرشتے تھے مقرر ہیں دنیا کن چار فرشتہ اس ارش آزم نک اللہ تعالیٰ دی قدرت نال ہرشا ہے لیکن اس ذات پاک نے یہ اسباب کا جو جہان بنایا ہے تو اپنی قدرت نو حکمت چھپا دن ہے فرشتے بھی ارش آزم بھی ہو دی قدرت اسباب کے جہان عرش آزم دے چکن واسطے چار فرشتے مقرر فرمائے کن فرشتے چار فرشتے اللہ اکبر کبیر چار فرشتے اسکی خلے جدو قیامت دا دن ہونا یہ چار بجائے اٹھ ہو جانا یلو آرشا ربے کام اٹھ فرشتے چکن گے ہے چار نے چکے اور مومن دا دل جہ اللہ تبارک وا نے چار سفت جی چار رکنا تو پیدا فرمایا اگ پانی ہا مٹی اس طرح چار سفت رب سونے دل چ رکھ اللہ علم قدرت ارادہ کلام دل چ بنیا چار رکنا دوں. چار چیزاں اگ پانی ہوا مٹی سدھان چار نے چکیا اے چار تو بنیا پھر چار سفتان اللہ وقب چار سفت علم قدرت ارادہ کلام اللہ تعالی نے چار سفت دل چ رکھ رکھ کے چار تے دل لو. عروج دار دا. نال دل, دل ترقی پہ یہ ہوئی چار سفت ود دیا رد دیا علم قدرت ارادہ کلام دل دار سفتیں ود دیا رہ دی مرفت حاصل ہوتی چار سفتیں اس دل دے اندر اس ذات پاک نے رکھیں جی فرق پیدا ہوٹ کسی کا ود کسی قدرت گھٹ کسی <Vayetan> دا ارادہ پورا ہویا کسی دا نہ ہویا کسی دا گٹ ہویا کسی دا زیادہ ہویا کسی دا کلام نافذ ہوا کسی دا نہ ہویا گل کیتی نہ ہوئی کسی کیتی ہو گئی چار سفت دل عروج پہ ترقی پہ آخ چار فرشت نے چار سفت نے دل نو چک آلام مانا آلام حقیقت آلام مارفت جدو خب کہ چونے دلنو چکیا ہے اور دلنو حاصل لگی دا. جیو جیو اگے اگے گی مزا ہمیشہ آخر چبت کرنے انتہا ل اور اتو کرنا پینا ہے تو چارجر ہر کسی دل تو ہے دل چلتا قدرت دل چلدا دل چلا کلام دل چ سمجھ لگی نہیں یہ چار سفت اللہ تعالی نے دل دیا بنائی ہیں. اینا چون نو رکن سمجھو تھم سمجھو جنہیں دے دسرے دل کلوتا جی یہ چار سفت نہ دل مر گیا اے جے عروج سمجھ دل ترقی کر رہے اور دن بن وا سدکے چار دی مناسبت اے نو دین چ رکھنا ارش آزم نکن والے چار اچ چار نو اگر پھیلائیے نا یعنی چار غور کریے تے چار دا بہت عجیب رات رکھتا ہے کہ کائنات ساری جس پاس بھی نظر مارے نا چوں کے آس بے بے پاس سبحان اللہ لیکن اص چار راز اور گسا پینا صرف پیف بیان کرنا بھی اس دلش نسبت کی مناسبت کی جس کی آخنے پہن؟ عرش اے بھی خدا دا عرش تو چار سفت قدرت ارادہ کلام یہ اللہ تعالی نے سمجھو چار تھم چار ستون چار رکن بنائے دل دل اے علم اے ارادہ یہ قدرت اے کلام جیس وقت سب دی توجہ ذات کے ہو جاندی ہے نا چار فرشتے سوائے ارش عالم اور خدا پاک کی عزمت وان رکھن دے فرشتے کینات ہوئی پتا نہیں صرف اس ذات کی تسبی تقدیس اج مصروف نے اور کسے پاسے دا چار صفتہ علم قدرت ارادہ اور کلام جسے چواں توجہ صرف اس ذات وال ہر پاسو کٹ جائے اس وقت غور فرماؤ چار فرشتے دیکھو نا جی علم <سلام> دل لیکن علم تعلق کتنے کتنے جوڑی فرنی کہڑی گند قدرت ہے کتنے کتنے استعمال کرتے پھرنے ارادہ ہے کتنے کتنے کرتے پھرنے کلام ہے لیکن ایویا بارا جس وقت انہوں نے چار غیرہ تو کٹ کے اللہ وصروف کرے اس وقت بن جائے دلش اللہ لے لوگ تنہائی جا وقت گزار دیکھ جنہوں اللہ تعالی نے انی عظمت بخشی ہوے۔ ہو مہربان ہونا لوگ مصروف نہ کرے خدا مصروف رکھے شیخ اکبر فرما نے جڑے تنہا ہو کے رب لبھتے کلیا ہو گیا وہ نے کہ اینا صلاحیت کٹ یہ کمزوری جڑے تنہا ہو کے رب لب آئنات کی ہر شہر خصوصاً انسانوں اپنیا شانہ وادو تو وا ظاہر فرمائی جنہیں رب لبھنا اندر چھتی لبھ سکتا ہے فرمانے کمزوری پاسے بہ کر رب لانا سمجھ نہیں لگی سمجھ آئی گل شیخ اکبر ہی کر سکتے فکیر لیکن اچھی سزا کا ہے اللہ دے فقیر دا حق بنتا ہے آلم کے اتراج کر سک اللہ دے فقیر کے اس تو بڑا فقیر اعتراض کر نا کر سکتے دے مشال جی گل مشہور ہے میشال جی دونوں ایک چیت دو دے چاننا نیت یہ بھے شاہ منہ شریف چی جس کا ہے وہ کر سکتے ملان دے اتراج وہ کر سکتے تو خیر جناب علی شیخ فرماندے نے شیخ اکبر فرمایا وہ کمزوری کلا موی شان اللہ تعالی روزانہ نیت نویاں ہر ایک کے بندیاں مخلوق اللہ معرفت حاصل کرو اللہ قرب نت حاصل کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے چار یہ جیڑیاں جیڑی ہیں چار سفت <تصفح> <تو تصفح> یعنی اس تل مصروف یہ بندے نو اللہ تعالی دےب کرنا اور اس وجہ بندے کا دل اللہ کا ارش بنتا سمجھ آئی کہ نہیں اللہ ہے. علم ہے لیکن, لیکن علم دا میں دا مشکل لفظوں افزا تھوڑا علم ہے لیکن معلوم اے اے دا وہ اللہ تو علاوہ غیر ہوں معلوم وہی بنے مراد بنے کلام ہے قدرت ہے لیکن حاصل کرنے صرف کرنا تو صرف یہ چار سفت جدوں سارے پاس کٹی چکی اس رات لگ جمج تیرا ارش تیرا دل وہرش بنیا اور سفتان نے چکیا ہوا تیرا دل وہرش بنیا چار سفتان نے وہ چکیا ہوا ہے اور یہ چار سفت جیویں جیویں اللہ مصروف ہوں جان گیا دل بلندی نظر اور ودا جان ہے کہ بزرگ فرماندن اکبر کیسے عجیب گل بلندی عرش <تصفح> ذات حق کی معرفت تو خالی اینو بلندی لبھی ذات کی معرفت تک جا پہنچیا چھوٹا جا یہ تعا بنایا گنچے واج دل کی شکل ویکو ناج لگتا ہے جی میں بزرگ صبح کی ہا چل جنسی میں صبح کہ اس نال گا منہ کلتا فل بن جائے راتھی ویک صبح پتی و جان جائیں پتی جان جنیاں قدرت نے رکھی ہیں مرشد دی نظر یہ بالکل ای جی نش نسیم صبح چل پل گ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 دے اندر دے وسیع ہوں کہ ارش آزم ادھر سمجھ نہیں آئی نہیں وجہ ہے کہ جی ایک ایک دلیل, دلیل سبحان پھر اگے چل ایک شخص, شخص نے خواب تکیا تک جی سبحان اللہ اللہ میں چکیا ہوا علماء گل گیا تابیر پوچھنے آلما نے آخیا بے لیا تعبیر دے سکتا ہے دے آپ پنڈ شریفل ٹور پیا ہے اگوں جانا ہے دیکھا جنازہ پیا ہو پوچھا کہ جناد ہے دسیا باج پریشان ہے کی بنے میں خواب دی تابیر لین آیا خیر جاب کی تابیر نہیں پوچھ سکیا اللہ دے پیارے دا جناد ہے یہ موڈا دے لم مرداد دے لو جا داج بھی بیٹھ کے چار پائی دے فرماتے نے ہے <سلام> فرمایا بلیا خواب دی تعبیر ہو گئی قلب ال مومن اللہ تو تو چکیا توجہ ہے لاہ سلطان اللہ سلطان اللہ رفین فرماند دل تھے دفتر واہ وحادت والا دائم کری مطالعہ ساری عمر پڑی امرا پڑو جالیا سس کمالیا ہوں تو جہد بلا بال جڑا فرمو زبان سے الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو جد اللہ والو جاوے دل مسلمان ہوتا ہے اسلائی اللہ توجہ در چار, چار چیزاں تو بنا کے چار سفت رکھش نار فرشتہ چکیا ہوا ہے جدو کیا علم رکھیا قدرت رکھی رکھیا کلام رکھیا اوے اٹھ فرشتہ چکنا ہے کی مطلب ہو جان گے فرشتے جب کیا مرتا دن ہونا ہے مرتے مومن کا دگنا ہو جانا دگنا <lived> ہو <Og Inter forbidden> جانا ہے درز علم نہیں قدرت محدود قدرت محدود ہے جی کچھ نہیں کر سکتا سہ کچھ نہیں کر سکتا جاوے گا اللہ گالا نے دگنا کر دینا ہے اپنی قدرت جو چاہے گا قدرت دگنی ہو گئی ارادہ دگنا ہو گیا اللہ کی شان اسلے پر شروع ہو جانی ہے بندہ اراد شاید الہو کو ارادہ کرے گا فلانی پر اتے ہر ارادہ مولا پورا فرما دے گا یا کن آخ گا شے موجود ہو جانی شاید مو بن جانی ہے کیوں اس واسطے اللہ شریف مولا نے یہاں چار سفتوں مومن دیاں چار سفتوں بڑھا دے رب دے ویٹن تو محروم میں اتنے خداوت مصروف توجو فرما سد کے جا کریم نے جہاں چار سفتہ قیامت والے دن نے اللہ کرالی نے قانون بنایا جو قیامت جو جنت سونے چار سفت دگنیاں ہونا مثال اس رات نے قائم کی جن دل بنا لیا بے جا تک او کچھ تو میں نہیں دا وہ کلام کن فرماوے ساری خدائی آ جائے ہوا بخانا ہے یہ مثال جیونا بندوں کی جنہوں جنت بنا جنت ہر ہونا ہے بابے فرید ورگا کوئی کوئی توجو سجنا اتھے اور ایک بیت اللہ شریف طواف کر, کر دی مخلوق خدا طواف کر دی زیارت واسطے دوروں دوروں نے آہا شیخ اکبر فرمے نے جس دل چ مار اللہ مارفت اللہ کرتے رحیم غفور ستار ہے نام نے اللہ دے اللہ, دے اللہ, دے اللہ دے نام اللہ دے فقیر دے دل دا طواف کر نے کیوں؟ اکھے نام جدو ویخ نام والے کا سبحان اللہ ون نام اس دے اس دل دو پاکے او سمجھ آئی کوئی نام ہوں ادھر رب واہ شریف سونے نے مومن کے دل نرش ورگا بنا د لیکن مومن کی محنت محنت کرنی پہ اے نا کہ بغیر محنت ہی بن جائے تو جی محنت کر لو نا ہوئے ہوئے ہوئے او دنیا چ جنت بن دنیا ہے جی؟ جنت, جنت, جنت جنت بن گئی <تصفح> شیخ باج ازید مستامی سرکار دے بارے لکھیا ہے آپ گوڑے موہ مار کے سرخ اکاں پاک نے اتنا ندر چکی بیٹھے حور ی یار میں تک رہا ارش ن چکن والے فرشتہ نا پوچھا وہ فرشتو دسو رب تک واہ جرید آ اتنے تو مشہور ہے تھوڑے کو سانے توجہ نہیں فرمائی اے اے اے فرمایا ہوئی مشہور یار یہ زمانہ بنیا گول زمانہ کی اگر اتوں آسمان کو کوئی شاید آئے تو زمین پہ آئے اور اگر فرد کرو تھی آپ بیٹھے اگر اتو کوئی شاید تھلے سٹ جی تو آسمان جڈ گئے لگی کیونکہ یہ ہے گول آنڈے سردی ہے دے اتلا پاسا پردے کے اتو کوئی شاہ زردی سے جائے گی تے زردی تو کوئی شاہ سٹو تھلے پھر پردے پردے تین پاسو مارو گے دجے سرے تو نکل جاؤ نکلنی نا یہ آسمان ہے پردے جی پیاز رب وہ دریک مولا بندیا بندیان اس عرش دے پتے دسے جے تو آنکھیں میں رب نو ات اتو لبنا کہ جی نظر مارفت فکیر جہاں کلو رکدی کہ سونے آ نہبنا نہ سجے نہ کبے جدو اپنے مطلب سلطان لا رفی فرماؤں فرمایا نہ اللہ ملیا نب خانے کب ناد علم کتاب ملیا ملیا چہراتے رول نیا پینڈی پہ حسابے بہ جدیا بہو اداب اگر سارے اداب تو جان چھٹ گئی اتنے کی اتنے لبنا کی سجے کلبنا کی کبے لبنا مرشد جدو ملیا ہے نے نظر کرم دی فرمائی ہے گنچا بلتا ایسا کلیا ہے یہ پہلی اللہ کا عرش محسوس ہو گیا جدہ مرشد, مرشد اسی چھٹے کل ہی کو لڑ اللہ تعالی نے فرمایا گلا من کا نہ لہو کل جل ہو یا اللہ کریمہ کیڑا بندہ جا دلوں خالی توجہ نہیں فرمائی نے من کا نہ ل ساتھ سننے والا ہوا تو نہیں فرما جس کا دل ہو توجہ نہیں فرتا جسل عرش بنا لائے گا اس لیے دل ہوں دل ان خود سمجھا دے گا یا کسے تو سنے توجہ سمجھ آ جائے گی نہیں تو عرش بن گیا تو اپنے آپ توجہ نہیں فرمائی ادر ویگ سجنا عرش آلم اللہ تعالی نے ساری بنایا ان ساری خدائی گھیریا تو جسے مومن کا دل ارش بن ہے ساری خدا مومن کا دل گر اللہ اگر دکت لگے آدم کر جو عرش ساری کائنات جس دل دے اندر اس ذات کی مارفت عشق تے محبت آ جا دل بھی ساری لیتا ل مثال داش ہے اگر کسی سوبے نا تو سیکٹری اے دا مطلب پوری کائنات نو سنبھال کے بیٹھا ہوگا یعنی پورے سوبے مرکزی سیکٹریٹ مرکز رو سمال جو کچھ نظر جو او یہ مطلب, او مطلب, او مطلب تے ارش آزم اے ہے سیکٹریٹ مرکزی جو کائنات نا اتونا چرش جیس لئے اللہ کی رگا ہے اور میرے کو رات بھی پوچھتے دن پوچھتا ہے چند پوچھتا ہے سورج پوچھ کے چڑھ گا تا سمجھ آیا آ گئی گل سمجھ گئی جس ذات کریم امریک خدائی چلتی جب ڈیرا ہو جائے تو یہ ارش بنیا ارش بنیا تو ہوں اس ذات پاک نے کائنات وہ وابستہ کر د دریاولہ پانی وہ پوا پاتے کسم لاتی ہے جی لبان بزرگ فرمے نے سجد آلفا پر اس ذات نے کرم کیتا ہوتا ہے صرف وہی پچائی پھرتا ہوں کس لے دعا نکلنا تو آدمی رات دن میرے کو پوچھ کے چلتے کس وی حال ہو کر کر رو کر رونی سجنی سدا سب تھی ادر میں کی مطلب نیا اسلے منہ کھل جانا ہے آسمان زمین سب میرے کسے کھاتے دا نہیں وہ میں گیا گزرا یہ دو ہال وہ نظر مار دے وہ شانا ویسد فر منہ شریف چلا کر پتہ لگتا ہے یہ لگ رب دا کو خاص بند دا ہے جسے اپنے دل دل مار دینا ہو جان پھر سارے دعوے دی بجائے پھر وہ شہ سادی والی گل آ جی آپ فرم جنگل چدر رہے وا آواز آئی میں پتہ نہیں ہے کو کتا کتوں پہ بولنا فرماندر میں جگی گیا نظر ماری کتا کوئی بندہ ہے میں آواز آئی میں کتے واگ وہی بار گاہکنا میں سنیا کتوں کے ترسا جانے میں بھی کتا بن و کھاوا پت میرے تو دے دو ہال ادھر او کوئی چلا گا جڑا فکیر منہ گل سمجھ کے نا نا اے فقیر دے دو حال ہوتے نے جی نظر ادھر جاوے کل بول مو میں اللہ نہیں <تفج> فرمائی اللہ شاہ سونے نبی سرور معاف فرماوے اور میں <voll Crew> <اہم>؟ سفر کرنا ہے بڑی دور پہنچنا ہے بابا جمیل صاحب حکم شریف نو نے ٹالیا ہاں جی جی سنا اچھا جی ہاں فرمائش فرما رہے ہیں میرے آقا میرے مولا میری جان سونے میرے آکار میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا سونے میرے آرے مولا میری جان سونے کرو گلی کا ایشارہ کفر ہوا پارا, پارا کرو گلی اشارہ کفر ہوا پارا پارا مٹ جاو نشان سونے میرے آقا میرے مولا ارض کی تیری چشتی ڈولتی ہے سو کشتی ارض کی تیری چشتی ڈولتی ہے سو کشتی فکر کا دار سویں کشتی پان سونے میرے, میرے, میرے جان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 سی گسلا پوچھو میرے سامنے آئے وہ سامنے لایا جیسے بارے میں سوچ کے دساگا بھی ہاں آ یار آفرین ہے بھائی اللہ پاک, بے بے اللہ بے پاک بے قبول و منظور فرماوے تے معافی رحمتاں عطا فرماوے جنہاں جلسہ, بے جلسہ بے کرایا انہاں دے گھر فوت کی ہوئی ہے تے اے دفنایا نے تے سبحان اللہ انہاں نے ویکھو جلسہ نہیں روکیا تے اللہ پاک حضور تے جوڑے پاک دا صدقہ اس جلسے دا صدقہ اللہ انہو بخشے مصطفیٰ جان رحمت رہما سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خوں سلام شمع جس سہانی گھڑی چمکا توے پاک جو سہان گھڑی چمکا تو کا چاند دوس دل افرو سات